اللہ ان سے استحضہ فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان قلعہ ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپن ان سرکشی میں بھٹکتے رہیں